بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم سی ہے الدرس الخامس عشر پندروہ سبق المدرس استاذ این تذهب يا ابا بکر آپ آب کہاں جا رہے ہیں ابو بکر اذهب الى المدیری میں پرنسپل کی طرف جا رہا ہوں لا تخرج من الفصل الانا اس وقت کلاس سے نہ نکلو اذهب الہی بعد الدرس ان کی طرف سبق کے بعد چلے جانا یا استاذ انا طالب جديد اے استاذ میں نیا طالب علم ہوں این اجلسو میں کہاں بیٹ اجلس ہونا اماما کا کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤ لا لاتا نہیں یہاں نہ بیٹھو ہادام یہ بنج ہے یاشام کی سیٹ ہے اور وہ آج غیر حاضر ہے اجلس ہونا کا خلف حامد وہاں حامد کے پیچھے بیٹھ جاؤ خداد یا استاد کیا میں یہ کاپیاں لے لوں اے استاد لا لا خود نہیں تم ان کاپیوں کو نہ لو نہ پکڑو یل ضروری دفترین وہ کاپی میں دیکھتا ہے یعنی استاد کاپی کسی کاپی کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا عبد الرحیم لا تختہ الاحمر جوابات سرخ قلم سے سرخ پین سے نہ لکھا کرو المدرس یکخبل کل الاحمر استاد ہی ہے جو سرخ آ... کلم سے سرخ یعنی کہہ لیجئے روشنائی سے لکھتا ہے انض الت استاد اے استاد اس رسالے کو دیکھیے ما اجما یہ کس قدر خوبصورت ہے لا الفصل یا فیصلو اے فیصل کلاس میں رسالے نہ پڑھا کرو ما اکرا دل المجلت الان میں اس وقت یہ رسالہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں اس وقت یہ رسالہ پڑھ نہیں رہا ہوں الصور الورتی فیحا بس میں تو ان تصویروں کو دیکھ رہا ہوں جو اس رسالے میں ہیں یا استاد حمزہ حمزہ کہتا ہے کیا میں دروازہ کھول لوں ہے استاد یا کاس گھنٹی قریب ہے قریب ہے قریب ہے کیا دروازہ کھول دوں المدرس استاد لا لاتا اس وقت دروازہ نہ کھولو تماری نمشق تمرین رقم واحد نمبر اے جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس کی تصحیح کیجیے ابو بکر ماحو مجلتن ابو بکر اس کے پاس ایک رسالہ ہے یہاں جو کہ رسالہ جو ہے وہ فیصل کے پاس کہ فیصل ایک نیا طالب علم ہے نہیں ہمایون جدیدن بشیرن بشیر قطب الجوبت ابلکل بشیر نے جوابات سرخ پین سے لکھے آآ یہاں سرخ پین سے جوابات لکھے ہیں عبد الرحیم نے چنانچہ اس کی تصحیح یوں کریں گے عبد الرحیمی کتب الاجویبت بالکلم الاحمری حمزہ تو غائب اليومہ حمزہ آج غیر حاضر ہے حمزہ غیر حاضر نہیں حشام حشام غائب اليومہ تمرین رقم اثنان مشک نمبر دو اکرام آجلی جو کچھ نیچی آرہا ہے اس کو پڑھئے تذہب سے لا تذہب تکتب سے فیلے نہیں بنے گا لا تکتب تشرب سے بنے گا لا تشرب نمبر ایک یا من تم بیمار ہو تو گھر سے نہ نکلو اور نہ ہی سکول جاؤ اور نہ ہی سڑک میں کھیلو لا تجلس جلس فری راستے میں مت بیٹھو افتح ولا تفتح افتاح کھڑکی کو کھولو اور دروازے کو نہ کھولو لا لاتا حق الفصلی کلاس میں مت ہنسو لا لاتا اقل فشاری سڑک میں مت کھاؤ لا تقز جھوٹ مت بولو لا تک اکا اپنی داڑی مت منڈو لاتس مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو لا تمیل کا اپنے کلاس فیلو کو مت مارو اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام علی ابھی ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا آباد لاتا بد شیطان اے میرے والد اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرے صورت مریمہ جیسا کہ سو مریم میں آیا ہے نمبر تین یادیتی اواخ رہا کو داخل کرو آنے والے خیلوں پر اور حروف پہ حرکات لگاؤ تد خلو سے لا تل تسما سے لا تنزل تخل تل خاطا مت کاٹو ترکب سے لا ترکب مت سوار ہو ترفا سے لاترفا اونچی بلند نہ کرو اونچا کرو مسلا سوتا کا اپنی آواز کو اونچا کرو نمبر چار ذیل پہ غور کیجیے یا احمد تذهب ایک مذکر کے لیے تذهب جمع مذکر کے لیے لا, کے لیے. لا ایک مونس کے لیے اور لاتا استعمال ہوتا ہے جمع مونس کے لیے نمبر پانچ اکمل العطیہ تب وز المدار فیل مدارے رہ کر آنے والے جملوں کا مکمل کیجئے ایسا فیل مدارے جس سے پہلے آ رہا ہو لائنہی فی الاماکن الخالیت خالی جگہوں میں یا زینب لا تفتح نافذتا یا ایوہ الناس لا تعبود الشیطان یا اخوانی یا اخواتی میری بہنوں لا تکنسنا غرفتی بالمکنسط القدیمتی میری جھاڑو میرے کمرے کو پرانی جھاڑ پرانے جھاڑوں سے مت جھاڑو دو یا ولدو لا تضحق في الفصلی کلاس میں مت ہنسو یا بنتی لا تشربی ما انبار دن اے میری بیٹی چھنڈا پانی مت پیو یا ابنائی لا تخرجو من الفصلی في افنائی الدرسی کلاس سے سبق کے دوران میں مت نکلو لا تنزلنا یا سیداتی ہے اے محترمات سنانچہ آئے کہ لا تنزلنا من الحافلتی بس مت اترو في حادی المحتتی اس طور پہ اے محترمات یا بنتی لا تقتع اللحمہ بی حادث سکینی اس شریع کے ساتھ گوشت مت کاٹو یا اخوانو لا تذهبو الى المطعام قبل السعات الواحدتی ہوٹل یا ریسٹورین کی طرف مت جاؤ ایک بجے سے پہلے لا تقتب علی السبورت یا عبا بکرن بورڈ پہ مت لکھو اے بکر نمبر چھے تعمل ما یلی جو کچھ نیشیا رہا ہے اس پہ گوھر کیجئے لا لننافیہ لا لنناہیہ ایک لا لائے نفی ہوتا ہے اور ایک لا لائے نہیں دونوں کی مثالیں لما لاتا اکل یا آخی اے میرے بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے لا یا یاخی تم اس کو مت کھاؤ میرے بھائی اللہ تب الابی کیا تم کھیل کے میدان یعنی گراؤنڈ یا اسٹیڈیم نہیں جاؤ گے لاتحب ال مل آبی اسٹیڈیم مت جاؤ تو پہلے دونوں جملوں میں لائے نفی ہے اور دوسرے دونوں جملوں میں بائیں جانب جو ہیں وہ لائے اس میں لائے نہیں کا استعمال ہوا ہے تام جو آ رہا ہے اس پہ اختب ہونا یا خدو انت خود تام جملہ دل آتی آنے والے جملوں پہ غور کیجیے پتا یخر زکری نے دروازہ کھولا اور قریب تھا کہ وہ نکل جائے وقال عثمان المدیر عثمان نے پرنسپل سے رفا یوسف یدہ وقادی یوسف نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ مجھے مارنے لگا قریب تھا کہ مجھے مارے ان کا لبا سیارہت حامد ان وقاد یم حامد کی گاڑی الٹ گئی اور قریب تھا کہ وہ مر جائے ذرابۃ المدیرت سعادا فقاد تب کی پرنسپل نے سواد کو مارا تو وہ رونے کے قریب ہو گئی ذرا بتفلی نژارتی بلاسا وقع یک سے روحا میرے بچے نے میری این کو ڈنڈے کے ساتھ لاٹھی کے ساتھ مارا وقادا یکسر قریب تھا کہ وہ اسے توڑ دیتا الان اب ایک بجا ہے. یقاد قریب ہے کہ پرنسپل نکل آئے یقاد الامام کا او قریب ہے کہ امام رحو کرے یقاد جرس قریب ہے گھنٹی بج جائے لما رب تھا حاضل ولادا یا علی اے علی تو نے اس لڑکے کو کیوں, کیوں مارا ہوا یقاد وہ قریب ہے کہ وہ رو پڑے عمل ما مندرجہ دل پہ غور کیجیے انا لا اشرب القاطا انا ما اشرب القاط النا میں کہوا نہیں پیوں گا میں اس وقت کہوا نہیں پیوں گا نہب قرۃ القدمی ہم فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں نہنو ما نلا اب القدم الآنا ہم اس وقت فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں یا یوں ترجمہ کریں گے ہم اس وقت فٹ بال نہیں کھیلیں گے لا وہ ارسالے نہیں پڑتا ہے وہ اخبارات نہیں پڑتا ہے ما وہ اس وقت اخبار نہیں پڑھ رہا ہے ما للحال ما جو ہے وہ خالص کر دیتا ہے مغارے کو حال کے لیے حال کے ساتھ اس میں صرف کمانا رہ جاتا ہے میں اس وقت کہوا نہیں پیتا ہوں ہم اس وقت فٹ نہیں کھیلتے ہیں وہ اس وقت اخبار نہیں پڑھ رہا ہے تمل ما علی مندرجہ دل پہ غور کیجیے حامد ما طویل حامدن حامد لمبا ہے حامد کس قدر لمبا ہے ہادح سیارہ تو جمیلتم الدح سیارہ تھا یہ گاڑی کس قدر خوبصورت ہے فعل استعمال کرتے ہوئے کو زیادہ اس گاڑی کو دیکھو وہ خوبصورت ہے کہنا ہو وہ کس قدر خوبصورت ہے تو کہیں گے ما غریب اور ہے وہ چھوٹا ہے کہنا ہوگا تو نئے الفاظ مکا بینچ اس کی جمع مکا یا آباتی یہ مساوی ہے یا ابی کے فی دوران میں کالاب جھوٹ بولنا ان کالاب الٹنا الٹ جانا بقى يمكي رونا فاخير دعوانا الحمد لله رب العالمين